ہر نبی کی ایک کتاب ہے اور ایک اس نبی کی شخصیت ہے یہ دونوں ایک دوسرے کی تائید کرتی ہیں اور دونوں مل کر ایک صحیح تصور پیش کرتی ہیں یہودیوں سے غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے اپنی کتاب کو تو بڑا مضبوط پکڑا کتاب کا بڑا ذکر کرتے تھے تورات کے اوپر بڑا فخر کرتے تھے اسی لیے آج تورات یہودیوں کے اندر زیادہ زندہ ہے بنسبت عیسائیوں میں انجیل کے لیکن اپنے نبی کی سیرت کو محفوظ نہیں رکھ سکے یہودی ان کے پاس اس حوالے سے کوئی چیز بالکل موجود نہیں تو اب جب کتاب تھی لیکن نبی کی سیرت نہیں یا نبی کی زندگی نہیں تھی تو آپ یہودی علماء اور یہودی مذہبی طبقے کو دیکھیں گے کہ ان کی زندگیاں کتاب کی موشگافیوں میں ہی گزر گئی کتاب کی غلط تعویل کتاب کی غلط تشریح کتاب کے احکامات کو دائیں بائیں کرنا اس میں یہود کی علماء یہود کی خاص طور پر ان کی زندگیاں دیکھیں تو اس میں عیسائیوں نے اس کے الٹا کام کیا اور وہ یہ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کے ساتھ تو جڑ گئے کتاب چھوڑ دی جب کتاب چھوڑی تو عیسیٰ علیہ السلام کو یہاں تک بڑھایا کہ خدا کے ساتھ شریک کر کے اور خدائی کے اندر ان کو شریک کر کے اور ان کی والدہ کو یا روح القدس کو ایک ایسا تصور شرک کا وہ لے کر آئے آسمانی مذاہب میں جس کی ماضی کے اندر اس قسم کی مثال نہیں ملتی تھی آج بھی آپ دیکھیں گے کہ جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہو کہ سیرت کا بیان ہو مگر وہ قرآن کے ساتھ جوڑ کرنا ہو اور قرآن کو اس کی تشریح بنا کرنا ہو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پوچھے گئے کہ اماں حضور کے کیسے اخلاق تھے جو اللہ پاک نے ان کو عظیم کہا تو کہا خلوق القرآن کہا کہ ان کے اخلاق جو تھے وہ تو قرآن تھا یعنی قرآن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا سب سے بڑا بیان ہے سب سے زیادہ سب سے بڑا ترجمان ہے اس لیے مسلمانوں میں جو ایک معتدل اور ایک ایک مبنی برحق مزاج پیدا ہوا اہل علم میں وہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو قرآن کے ساتھ جوڑ کر اور قرآن کی روشنی میں اور آپ کے اپنے مستند اخوال کی روشنی میں اس کو بیان کیا گیا لکھا گیا محفوظ رکھا گیا اور آج ہمارے پاس الحمد للہ اس حوالے سے بڑی مستند چیزیں موجود ہیں